سلطان محمد فاتح کے دل میں ایک نہایت ہی انوکھی سوچ آئی انہوں نے جہازوں کو بشک تاش کی بندرگاہ سے شاخ زر میں لے جانے کا ارادہ کر لیا لیکن کیسے یہ تو خشکی ہے اور خشکی میں یہ کشتیاں کیسے لے جائی جائیں گی گویا ایک موجزار رونما ہونے والا تھا ایک انہونی بات سامنے آ رہی تھی سلطان نے سوچا کہ جہازوں کو دونوں بندرگاہوں کے درمیان خشکی کے راستے کھینچ کر شاخ تک لائے جائے لیکن پوری رازداری اور احتیاط سے تا کہ جنوا کے جہاز ان پر حملہ نہ کر دیں دونوں بندرگاہوں کا درمیانی فاصلہ تقریباً تین میل تھا اور جو باقی راستہ تھا وہ بھی تین میل تھا یعنی تقریباً دس کلومیٹر میٹر کا فاصلہ تھا راستہ بھی ہموار اور میدانی نہیں تھا بلکہ اونچے نیچے ٹیلے اور غیر ہموار پہاڑیاں تھیں محمد فاتح نے اپنے جنگی مشیروں کو بلایا ان کے سامنے اپنی یہ انوکھی تجویز رکھی اور اپنی جنگی پالیسی پر بات کی کہ وہ کس طرح کس سمت سے حملہ ہونا چاہتے ہیں تمام مشیروں نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور ان کی سوچ کی داد دی اس منصوبے پر عمل درآمد شروع ہوا سلطان نے حکم دیا کہ راستہ ہموار کیا جائے فوج کے بہادر سپاہی اپنے قائد کی سیرت انگیز تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گئے دیکھتے ہی دیکھتے زمین ہموار ہو گئی اور چند گھنٹوں میں زمین برابر ہو گئی لکڑی کے تختے لائے گئے جنہیں تیل اور چربی کے ذریعے چکنا کیا گیا تھا پھر ان تختوں کو ہموار زمین پر اس طرح بچھایا گیا کہ جہاز آسانی سے پسل سکیں اور آسانی سے کھینچے جا سکیں سب سے مشکل کام تھا بلند ٹیلوں کی ڈھلوانوں پر سے جہازوں کو آگے لے جانا ہاں اتنا ضرور تھا کہ عثمانی بحریہ کے زیادہ تر جہازوں کا حجم کم تھا اور وزن ہلکا تھا لیکن وزن چاہے جتنا بھی کم ہو ستر کے قریب کشتیوں کو ساز و سامان سمیت خشکی پر کھینچنا کوئی معمولی بات نہیں ہے باسفورس سے خشکی کی طرف جہازوں کو کھینچ کر لایا گیا جہاں سے انہیں تیل لگے چکنے تختوں کی مدد سے تین میل کھینچ کر اس جگہ پہنچا دیا گیا جہاں ہر طرح سے امن تھا اور کسی طرف سے حملے کا اندیشہ نہیں تھا جب رات ہوئی اور تاریخی چھا گئی تو بڑی رازداری سے ان جہازوں کو شاخ کے پانیوں میں اتار دیا گیا ان جہازوں کی تعداد ستر سے زیادہ تھی یہ سلطان کا ایک بے مثال کارنامہ تھا اس سے پہلے اس طرح کا کام کسی سپاہ سالار کے ہاتھوں سرانجام نہیں پایا تھا دشمن جب غفلت کی نیند سو رہا تھا سلطان محمد فاتح خشکی پر سے جہازوں کی منتقلی کے کام کا خود معائنہ کر رہے تھے اور دشمن کی نظروں سے اوجھل جہازوں کو دشمن کے عقب میں اتار رہے تھے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اور جس دور میں یہ کارنامہ ہوا اس دور کے لحاظ سے یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا اس سے سلطان کی کمال ہوشیاری اور کام کرنے کی سنجیدگی کی عکاسی ہوتی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عثمانیوں کو رب قدوس نے بے مثال فراست کمال مہارت اور عظیم ہمتوں سے نوازا تھا جب رومیوں کو معلوم ہوا کہ عثمانی جہاز رات کے اندھیرے میں خشکی کے راستے شاخ میں اتر آئے ہیں تو ان پر خوف و دہشت کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو گیا ہے لیکن وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جس کی وجہ سے اس ماہرانہ منصوبہ بندی پر ان کا یقین کرنا ضروری تھا میرے بھائیوں میری بہنوں کھلے ہوئے بادبانوں کے ساتھ کھیتوں کے درمیان میں جہازوں کے چلنے کا یہ منظر کیا ہی ہے رتفضہ، حوصلہ بخش اور ہو گا؟ گویا سمندری توفان کا انہیں سامنا ہے اور وہ اٹھتی موجوں سے گزر رہے ہیں یہ محض اللہ کا فضل تھا پھر اس کارنامے کا صحرا سلطان کی ہمت کمال دیانت اور بلند ہمتی کو جاتا ہے جنہوں نے ہر قیمت پر اس ناقابل تصخیر شہر کو فتح کرنے کے لیے یہ منصوبہ تشکیل دیا نیز عثمانی سلطنت کے انجینئر اور کام کرنے والے ان بہت سے ہاتھوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے پورے جذبے اور حوصلے سے اس بڑے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور ہمیں بھی ان کی طرح اسلام کی خدمت کے لیے عظیم ترین کارنامے انجام دینے کی توفیق فرمائے یہ سب کچھ صرف ایک رات میں ہوا قسطنطنیہ کے باسی ابھی تک اپنے آپ کو ناقابل تصخیر خیال کر رہے تھے بائیس اپریل چودہ سو ترپن کی صبح وہ تاریخی صبح ہے جب ان کی آنکھ کھلی تو شاخ ذری میں ہر طرف عثمانیوں کے فلک شگاف نارو ایمان افروز ترانو اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی تکبیروں کی آواز گونج رہی تھی عثمانی جہاز فوراً سمندری راستے پر قابض ہو گئے اب قسطنطنیہ کا دفاع کرنے والی فوج اور عثمانی مجاہدین کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی ایک بیزنطینی زنطینی معرخ نے اس کارنامے کے بارے میں اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اس طرح کا معجزہ نہ پہلے دیکھا اور نہ اس کے بارے میں سنا محمد فاتح نے زمین کو سمندر میں تبدیل کر دیا اور موجوں کی بجائے اپنے جہازوں کو پہاڑ کی چوٹیوں پر چلایا اس کارنامے کی وجہ سے محمد ثانی سکندر اعظم سے بھی سب قتلے گیا ہے قسطنتنیا کے رہنے والوں میں مایوسی کے اثار نمایاں ہونے لگے طرح طرح کی افواہیں اور باتیں ہونے لگی یہ افواہ بھی عام ہوئی کہ قسطنتنیا اس وقت فتح ہوگا جب جہاز خشکی پر چلیں گے جب حالات دیگرگو ہو جاتے ہیں تو افواہوں کو بھی اپنا راستہ نکالنے میں آسانی ہوتی ہے اسلامی جہازوں کی شاخ زرری میں موجودگی کا شہر کا دفاع کرنے والی فوج کے مورال پر بہت برا اثر ہوا اور ان کی مانویت اور جذبوں کو بہت نقصان پہنچا یہ لوگ مجبور ہو گئے اب یہ مجبور تھے کہ دوسری طرف کی فصیلوں کا دفاع کرنے والی فوج کی ایک بہت بڑی تعداد شاخ زر کی طرف اس فصیل کے دفاع پر متعین کریں جو کہ بنسبت چھوٹی تھی اور پس تھی تاکہ اس طرف سے مسلمانوں کے حملوں کو روکا جا سکے کیونکہ یہ دیوار بہت کمزور تھی اور اس سے پہلے سمندری پانی اس کی حفاظت کرتے تھے فوجوں کی تقسیم نے دوسری فصیلوں کے دفاع کو بھی متاثر کر دیا بیزنطینی شاہ نے شاخ زرری میں عثمانی بحریہ کو نیست نابود کرنے کے لیے کئی تدبیریں کی لیکن اس کی جان فروشانہ کوششیں جن کو عثمانی فوج وقت سے پہلے بھاپ لیتی تھی کارگر ثابت نہ ہوئی اور سب منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے عثمانیوں نے شہر کا دفاع کرنے والے مورچوں اور فصیلوں پر مسلسل گولہ باری کی کمندے ڈال کر دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کی بیزنطینی فوج بھی فصیلوں کی تعمیر اور شگافوں کو بھرنے میں جت گئی مسلمانوں کی طرف سے دیواروں کو بھاندنے کی جب بھی کوشش ہوتی اسے ناکام بنا دیا جاتا مسلمانوں نے محاصرہ اور سخت کر دیا جس کی وجہ سے محصورین کی تکلیف تھکاوٹ اور پریشانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا محسورین دن رات مشغول رہے اور کافی حد تک پریشان ہو گئے عثمانیوں نے باسفورس اور شاخ زرین کے قریبی ٹیلوں پر توپے نصب کر دیں۔ توپے نصب کر دی تاکہ بے زنطینی جہازوں اور ان کے مددگار جہازوں کو نشانہ بنایا جا سکے اس تدبیر نے دشمن کے جہازوں کی نقل و حرکت کو ناممکن بنا دیا اور دشمن کی بحریہ شاخ باس فورس اور ارد گرد کے پانیوں میں پوری طرح مفلوج ہو کر رہ گئی ان حالات میں قسطین اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے اس مشورے کا حال اگلے سبق میں بیان کیا جائے گا